لیکن حائل نبی علیہ السلام اور آپ کے لکھنے میں یہ شور و خائل ہائے ہو گیا اس میں تو مصیبت پر پا کر دی ہے اگر نبی علیہ السلام لکھ گئے تھے خلافت کا مسئلہ تو جب ختم ہو جاتا آپ سمجھتے ہو اس کا یہ احتمال ہے اس میں ایک احتمال ہے لیکن یہ احتمال کبھی نہیں ہے یہ اختمال ناشن من غیر دلیلن ہے بات سمجھ گئے یہ احتمال من غیر طریقے ہے سب کو یہ بات اچھی نہیں ہے. اس لیے اس پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ ابن عباس کا کہ ذہن بھی یہ تھا کہ اگر آپ لکھتے تو خلاف پتیالی لکھتے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے شاہب اللہ رحم اللہ نے فرمایا کہ طلبا یہ جو آپ رضیت کل رضیت ماحول بے رسولہ بین کتاب ہوتی ہی اگر تم خلافت کا مسئلہ مز... حدیث جو ہے نا یہ مزلۃ القدام ہے اور بڑے بڑے علماء یہاں آ کر پھسل گئے ہیں اور یہاں آ کر کیا ہو گئے پھنس گئے ہیں اصل چیز دوسری ہے اور اس کا معنی یہ بہتر ہے کہ ان رضیت کل رضیۃ ہائے مصیبت ہے سب سے بڑی وہ مصیبت ہے جو کہ نبی علیہ السلام اور کتاب کے درمیان حائل ہو گئی وہ کیا ہے؟ شور و شغف ہے اس شور و شکف نے بڑی مصیبت بنا دی تھی کہ نبی پاک کو تکلیف پہنچ گئی خلافت ملافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سمجھو کہ آپ کا شور و شرابہ علم رضی شکل کا رضی دل بے شک پوری مصیبت وہ ہے جو کہ نبی کے لکھنے نبی علیہ السلام اور کے لکھنے کے درمیان حائل واقعہ ہوگی وہ کون سا ہے وہ اختلاف صحابہ ہے یہ اختلاف صحابہ بڑی مصیبت تھی اگر اختلاف صحابہ نہ ہوتا شاید نبی علیہ السلام ہماری ہدایت کے لیے کوئی خصوصی پروگرام لکھ لیتے لیکن اس اختلاف نے لکھنے میں رکاوٹ ڈال دی ہے اب اس میں ولاس ملاس کے خلاف کتنی بات نہیں ہے آپ سمجھ گئے ہو یہ جس کو محدثی نے ہمارے محدثی نے لکھا ہے شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے مولانا شہرتی صاحب نے بھی لکھا ہے اس طرح بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے لیکن سب سے بہتر میں آپ کو کہتا ہوں سفر نمبر پندرہ نکالو باب کتاب تلم سب نمبر پندرہ لے دیکھ لیا یہ تراجم ہے نا بخاری کی شاء اللہ ہے سب نمبر پندرہ میرا گرچہ باب کتاب قوله الرزيه كل رزيه اين ان هذا المقام من مزالق الاقدام كم ظل في الاعلام وسقط في الافهام واني قد تحققت بعد تتبع طرق هذا الحديث انه رسول الله صلى الله عليه الكتاب ان قال ابن عباس الرزيه كل رزيه انما كان بطريق الشبهه مثل سائر شبهات رسول الله تعالى عليه لانه ثبت في رواه الزياء ان كبار الصحابه مثل ابي بكر وعلي وغيرهما حاضرین فف علی صلی اللہ علیہ وسلم ان بالکتاب کتاب لے سکتا ما چاہ وقت وسیع کو دی بات سمجھ گئے ہو شاہ صاحب کی بات سمجھ گئے ہونی یعنی کہ رضیت کل یہ جملک اتنے آس کی طرف سے بطور ایک شبہ ہے بات سمجھ گئے ہو مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ نویر اسلام کو دیکھنے کے درمیان جو چیز हो ہو گئی وہ کیا ہے شور و شراب آئے اگر آپ لکھتی بھی تو کیا لکھتی قرآن سنت پر امر کی توسیق لکھتی قرآن سنت پر امر کی توسیع لکھتے آپ یہ لکھتے کوئی ساتھیوں میں تو جا رہا ہوں لیکن قرآن کریم کی افکامات اور میرے آدیز کو پکا رکھنا ہے مضبوط رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے خبردار کہ تم سے اس میں عمل میں کس کے عمل میں بچائی نہ ہو جائے صاحب خاص فرمان اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے بہت سے رواج دیکھ لی ہے سب سے آخر بات یہی ہے آپ سمجھئے بھائی جو سفر نمبر پندرہ کو اپنے پاس یاد رکھنا ہے اب میرا ضرور اب میرا خیال ہے کہ آپ کو باتیں سنا دیتا ہوں عال روافظ جس کو تم شیعہ کہتے ہو بس جو بھی ہے لیکن اس کو رابط شیعہ ہیں وہ چونکہ حضرت عمر کی دشمن ہے روافظ اس موقع پر وہ تین اعتراضات حضرت عمر سے کرتے ہیں ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی حضرت عمر نبی علیہ السلام نے کہا ایتونی کتابیں اقتب القم کتاب تو حضرت عمر نے کہا حسب نہ کتاب اللہ ہمارے پر اللہ کی کتاب کیا ہے ہمیں اللہ کی کتاب کا ہے تو وہ کہ حضرت عمر نے نبی پاک کی بات کو رد کر دیا ہے تو لہٰذا حضرت عمر بڑے استاد اور بے ادب ہیں الد اللہ تو اس کا جواب یہ ہے کیا سنا کتاب اللہ یہ بطور اعراض یا بطور انکار نہیں ہے بلکہ یہ بطور توازو اور اظہار اور محبت ہے یہ بطور توازو اظہار اور محبت ہے اس لیے کہ کبھی کبھی کسی چیز سے انکار کرنے کا مقصود اپنے بڑے کو تکلیف سے بچانا ہوتا ہے اور کسی کو تکلیف سے بچانا یہ اظہار محبت ہوتی ہے انکار اعراض نہیں ہوتا ہے اب سمجھ گئے ہو جی جیسے جی تم کہو نہیں تمہیں کبھی کبھی بیمار ہو جس طرح کل اللہ کریم تمہیں علم میں عمر میں برکت ہومائیں جس طرح کل جناب آج میں کہتا تھا تمہیں کہ آگے حدیث پڑھو آپ نے کہا نہیں اس کا بتارے ختم ہو گیا ہے لا ہو گیا ہے بس آگے نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم مجھ سے بخاری نہیں پڑھتے ہو سمجھ گئے اس کا مطلب یہ تھا کہ تم میرے تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتے تو بھائی اس کو تکلیف اس سی نہ ہے تو بس ایک بار اتفاق کر کے ہم نہیں پڑتے آگے کیا آپ کے میرے ساتھ کوئی حسد تھا آپ میرے ساتھ کوئی عداوت تھی آپ کیوں انکار کرتے تھے مجھ پر رحم کرتی ہوئی ہے نا شفقت کرتی ہوئی ہے نا جس کو جس کی تکلیف کیوں ہم بڑھائیں تو حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کو جب حسبنا کتاب اللہ کہہ دیا تھا تو اس خاطر کہ نبی علیہ السلام پر درد زیادہ ہے اس درد میں اگر آپ کوئی لکھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی لہذا آپ نہ لکھیں آپ کیا لکھیں گے وہی قرآن و سنت کی تاکیدات لکھیں گے ہمارے پاس قرآن و سنت تو موجود ہے آپ سمجھ گیاؤ گے سمجھ جو اگر کوئی کہے کہ حسب کتاب اللہ یہ حسب کتاب اللہ عمر کا جو کلام ہے رضی اللہ یہ نبی السلام کی مخالفت ہے ہم کہتے ہیں اور چل چلے سلح البی کے موقع پر اب ایسی سپڑی سلح البی کے موقع پر جب سہیل اللہ مشرکین وغیرہ آئے نبی الاسلام کے ساتھ صلی اللہ لکھا حضرت علی لکھا ہاضام صحیح محمد الرسول اللہ ہے کہ نہیں ہاضام صلہ علیہ محمد رسول اللہ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر مسئلہ حد ہوئی مسالح حسلام کی ان کفار کے ساتھ تو سہیب نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں تو آپ نے رسول اللہ کیوں لکھوایا ہے کس رسول اللہ کو کاٹو اگر آپ آپ کو رسول اللہ مانتے تو ہم آپ کو روکتے نہیں اس کو کاٹو نبی علیہ السلام نے حرتیہ علی کو کہا ام رسول اللہ امحو رسول اللہ کیا من رسول اللہ یہ جو, جو کلم رسونی لکھا ہے اس کلم رسول کو مٹا دو کیا رکھنا یہ نہیں کہ مٹا دو رسول اللہ کو نہیں کیا گے اس کلم رسول کو مٹا دو تو حرتیہ نے کیا کہا بولو فیاض کیا کہا ولہ عم ہو یا رسول اللہ خدا کی کس میں کہ میں تیرے نام نہیں مٹانا اگر خاص عمر نے حس منا کتاب اللہ کہہ کر گفتگی کی ہے تو باپ دوستوں اللہ حافظ دیوے تو پھر حضرت علی نے زیادہ گفتاخی سے زیادہ گستاخی کی لیکن اگر وہ گستاخی نہیں, نہیں ہے تو حس منا کتاب اللہ بھی گستاخی نہیں ہے آپ بات سمجھ گئے ہو بھائی ہو جن تمہارا کام کرتا ہے نا ایک بات دوسری بات یعنی عالم وافذ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لکھنا چاہتے تھے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں اس لحاظ سے عمر درمیان میں حائل ہوئے بھائی اگر ہم خط لائیں گی تو آج اتحاد کی خلافت لکھی جائے گی ہم علی کو خلیفہ بلا ولافت نہیں مانتے تو لہٰذا ہم خط بھی نہیں دیتے آپ سمجھ گئے ہو تو کس کا جواب سنیے میرے دوستو جس دن نبی علاسلام سنی کی کتابیں اب تو لگن کہا تھا اس کے بعد نبی علیہسلام کئی دن اللہ کے فضل و کرم سے صحت مند تھے اگر مسئلہ خلافت ہی ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کے کی بعد کیوں نہیں لکھوایا یہ مسئلہ خلافت نہیں تھا یہ مسئلہ خلافت نہیں تھا اس لیے کہ خلافت کی صدیق نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں زمنن بھی فرما دیا تھا اور سراہتن بھی فرما دیا تھا نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا بھائی زمنن بھی فرمایا تھا اور سراہتن بھی فرمایا تھا یہ مسئلہ ہو چکا تھا کہ خلیفہ بلا قتل کون ہوں گی رضی اللہ تعالیٰ ہو. تم کہ نے کہا لو بخاری ترین میں یہ یا پھر یہ حوالے نوٹ کرو آپ کو کان مل جائے گا سفا نمبر تریان میں. میں ہو گیا ہے بابو آہل العلم والفضل حق بال امامتی حدثناء صاحب بن نصر قال حدثناء سین انزائدہ عن, عن عبد الملک ابن عمر قال حدثناء بو بردتہ نبی موسیٰ قال مرزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فشتت مرضو فقال مروع با, با بکر فلیسلی بالناس صالت آشتو انہو رجم اذا قام مقامکہ لم یستقی ان یسلی بالناس قال مروع با, با بکر فلیسلی بالناس فعادت مری بالناس صاحب يوسف رسول فصل بالناس فی حیات نبی صلی اللہ علیہ بکر کی حیات نبی صلی اللہ علیہ جب تک نبی علیہ السلام حیات تھے تو نماز کون پڑھاتے تھے ابو بکر صدیے یہ ابو بکر کی نماز پڑھانا یہ خلافت بلا فضل کی اگر دلیل نہیں ہے تو تصدو سے پھر خلافت بلا فضل کی دلی کیوں کیا ہو سکتا ہے کوئی نہیں سمجھو اگر جس سے نہیں ہے تو بخاری شریف ہندوستانی نکالو آٹھ سو چالیس نکالو ہو گئی آٹھ سو چالیس بالکل ابو زیامان سعید الفاظ محمد خالا لوکان والا فارولا کی وادی بکرا وی و <نتحدث> علاکر و ابنی وہ آہ دو میں ارادہ کرتا ہوں کہ صدیقہ فرق کو اور محمد ابن ابوبکر کو اصلی بھیجوں وہ آدو وسیع کے خلاف حضرت کرے حضرت ابوبکر کو کر دوں آپ کو نہیں ملا آٹھ سو چالیس آٹھ سو چالیس ہاں نیچے لکھ دیا ہے اوسا کے خلاف جو کالو آئی تھی اے اوسے تھی لیں مسئلہ ہے تو کیا مسئلہ سمجھ گئے سمجھ گئی ہو سراہتن یہ بات ثابت ہو گئی ہے اگر یہ نہیں ہے تو دیکھو مسلم شریف نکال چندسانی دو سو ترہتر جل دو سو لکھ لیا ہے مسلم شریف دو سو ترہتر کی صدی کے بالکل آخری حدیث دو سو ترد تر حد بید اللہ ابن سعید خالہ فند ابن ہارول خالہ فن ابراہیم خالق ابن قیسان ابن رضی اللہ خالی رسول دیکھ لیا اسلام مجھے اپنی بیماری میں فرما ادع لي ابا بك اباكي واخاك بلال عمر رضي الله بحبك اپنے پیوں اور اپنے بھائیوں حتی اكتب كتابا بشكل میں ان کو لکھ کر دے دوں فاني اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل الله والمؤمنون الا بابك ينمي كم الب ا وتمنى متمن العلا بصت منما شرف کہ انا اولا اچھا اگوں. اب اللہ, اللہ بھی نہیں مانتا مبمن بھی نہیں مانتے اگر اللہ مانتے تبو بکر کو مانتا ہے تبو بکر ٹھیک ہے ہوئی مسلم یاد ہو گیا آپ کو نہیں ملا رہے. دو سو تہتر جہاں سب مل کش مسلم آپ کی اپنی ہے نا سب ایک اچھا طریقہ ہے یہ مسئلہ بھی ہو گیا ہے ان رواج سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت صدیے کی خلافت جو ہے یہ نبی علیہ صلاحت و سلام کی زندگی مبارک میں یا سلاحت یا ضمنتی تو ہوئی تھی اس رقم ظلمات جرم نمبر بارہ دو سو انتیس تک نکالو ہاں دو سو انتیس والوں جل نمبر بارہ دو سو دیکھو اگر آپ کے پاس یہ جلد نہ ہونا اور یہ متباع نہ ہو تو آپ یہاں لکھ لیں حدیث نمبر پینتیس ہزار چھ سو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں وہی رواج ہے انار پالت لما سفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالبرحمٰن ہفتہ ابی بکر کتاب لاہف والی ٹھیک ہے پھر نکالو دو سو اکتیس نکال دو سو اکتیس اچھا پہ ایک جملہ لکھو آپ کو مناظر بنانا چاہتے ہیں لکھو کہ حضرت صدیق وہ شخصیت ہیں کہ حضرت علی نے اپنا امیر اور اپنا خلیفہ ان کو مانا جو شخص خلافتی صدیق کے مخالفت کرتے وہ گوئے کہ حضرت علی کی بھی دشمنی جی ہے کہ اب یہ حدیث کی روایت سے پینتیس ہزار چھ سو اکہتر ہے یہ جو بھی روایت سنا رہا پینتیس ہزار چھ سو اکہتر اور اب اسناد کا بطن السالمن سا قسم ایک آدمی آیا ہے کہتے ہیں عجیب کام ہو گیا معاجرین نے آپ انکر کو مقدم کر دیا حالانکہ تیرا بڑا مقام ہے تم بچپن سے مسلمان رہا اور نبی علیہ السلام کو بڑا قریب کر رہا لوگوں نے ابو بکر کیوں مقدم کر دیا ہے اگر تو قریشی ازمی رشتے دار ہے تو میں تجھے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو محفوظ کر لانا آئزم اللہ بالله قطر تو کا اگر کسی مسلمان کی حفاظت لازم نہ ہوتی ابھی کہتے کہ میں ابھی تجھے قتل کر دیتا پھر کہتے بولے ان بتی اگر میں اگر تو زند رہا نہ تقینی روطن میں تجھے گھبراہٹ کی چیز بھیجوں گا سبق ان البا تجھے لا صدی طور پر فر سے چار چیزوں میں آتے ہیں سبق نیل کیمانت وہ مجھ سے پہلے ایمان بنا ہے مجھ سے پہلی خلیفہ بنا ہے ایک وہ تقسیب الامانت و تقسیب الحجرت و عید الفاری و السلام وہ ہزر مجھ سے پھیلے ہیں سارے شور میں مشکل پہلے تھا اور دین کے نشے میں بھی وہ مشکل پہلے ہیں ٹھیک سا. ہے ساری دنیا کے لوگوں نے مذمت اللہ کی تھی سدھو سے اکبر کی صلاح صفر کی تھی لسم شروع فقط نسل ہو گیا نومبر تینتیس ہزار چھ سو نہیں یہ اکہتر ہے یہ اکہتر ہے اور وہ جاتی وہ کیا تھی وہ چھپن تھی چھوجا جو کہ میرا محبوب نمبر ہے میرا نمبر سب چھونجو تھا میں نے جب نمبر لیا نا تو مجھے وہ کہتا ہے کہ تجھے پچپن پچپن چھپن یہ کس طرح پسند ہے کہ بس چھپن پسند ہے ہم گئے نا جا کے جب بیٹھے تو ہمارے چار سیٹیں چھپن پچپن چھپن اٹھارہ سے اٹھارہ قدرتی ہم مدین مرور گئے وہاں جگہ جگہ جوتوں کے لیے جگہ پڑی رکھتے نا خود ایک سو چھپن ہم میدان میں رہے تھے شارک وہ بھی چھپن نمبر تو یہ چھپن جو یاد یہ میرے پاس مست ان احمد ہم بڑے ایسے ہو آپ کے پاس تو یہ تو ہم نے چھ سات کے زمانے میں لی تھی نا ابھی مسلم احمد جو ہے دس جلدوں میں مشائل ہوا ہے یہ ہمارے آٹھ ہے بیس جلدوں میں مشائل ہوا ہے اور یہ پچپن پچ جلدوں میں مشائل ہوا ہے تو وہ بھی ادبی دے سکتے ہیں پچپن پچ جلدوں والا اس پر تفریح ہوا ہے تو بہت عجیب ہے عجیب میں دیکھو بلا الحال عراقی جلدی نکل گئی ایک سو اٹھائیس صفحہ جلدیاول ہے میں آپ کے ان شاء یہاں آپ کو بتاؤں گا یہ جو ہے نا یہ مصنح علی ابن ابی طالب ہے مصنحی علی ابن ابی طالب حضرت علی کا خطبہ আর আর بخير قال سميتو يقول قام علي رضي الله عنه المنبر فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قف بما رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بکر رضي الله عنه فعمل بعملي بعمل وصار بسيرتي حتى قبذه الناس وجل على ذلك ثم استخلف عمر رضي الله عنه على ذلك قام لي يعمل ليما وصار بسيرتما حتى الله وجل على نبی الاسلا و پاس ہوئی صدیپ کو خلیفہ بنایا نبی صدیق کو خلیف بنایا اس نے نبی پاس کی سنت پر پورا عمل کیا جب صدیق و پاس ہو رہے تھے تو عمر کو خلیفہ بنایا تو سنت نے بھی بھرپوری تھا اس پر حدیث نمبر تو لکھتے لیکن یہ ہے کہ میرے پاس سفر ایک سو اٹھائیس ہے مصنفی علی بس دل جاؤ یہ تو مسنبی ماں احمد ہے نا لیکن تو ابتدا صاحب ابتدا نے کہا تھا جس میں روایت ادا کرتی صحابہ فہاز و مسلم اکبر تو مصنفی عمر مصنوعی علی مسلم علی, علی. علی ٹھیک ہے یہ مسئلہ حل ہو گیا ابھی نہیں ہوا ہے اور کیا یہ ایک مسئلہ تو باہر پہ پھر بخاری شریف میں کہا لو کہ حضرت عالمی حا کے سدی کے اکبر کی کتنی تعریف کی ہیں پانچ سو اٹھارہ سفر نکالا پانچ سو اٹھارہ وکارا ہو گیا میں دیکھو حرتنا محمد ابن القیر اقبال جانب نبی راشد حتسنا ابو راشد سمجھ گئے نا حتسنا ابو اعلیٰ ہن محمد ابن حنفیہ خالق العبی البنا صف محمد ابن حنفیہ یہ حل کی ہیں لیکن حقیقاطمہ سے نہیں حنفیت سے ہیں یہ محمد پن سے ہے نہیں تو شاہ صاحب کی بات ہے گجرات کے شاہ صاحب کہتے علی کی اولاد فاطمہ سے یہ سید ہیں علی کی اولاد حلفیت سے یہ اعوان ہیں اعوان جو ہیں یہ ماں کے نسبت سے جدا ہیں اور کیوں کی نسب سے ہے نسبت سے آوان کے صاحب کہتے تھے کہ اعوان کو اس سے کم نہیں ہے اعوان آوانے کبھی آوان قبیلہ ہے نا تو کہتے ہیں کہ شاہ سب فرما کرتے تھے کہ آوان اور سید یہ قریب قریب ہے آج کی اولاد فاطمہ سے یہ سعید کے علاقے آج کی اولاد حنفیہ حنفیت یہ آوان ہے سمجھ کے ہوں اے سن ہوں ابو ابویالہ ان محمد ابن حنفیہ کہتے کیتف التی محمد ابن حنفیہ کہتے نے اپنے باپ علی کو کہا آئی الناز خیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ عدیش لے لو اور روافض اس کے منہ پہ مارو بے مانوں کو آئی الناز خیر بعد نبی صلی اللہ علام علی صاحب نبی علیہ السلام کے بات سب سے بہتر کون ہے قال ابو بکر علی خود کہتے ہیں ابو بکر ہیں فال من قال امرو اب محمد کہتا ہے کہ میں نے ڈر سے کاٹ کے عثمان نہ کہ دے باکی تو عثمان خود تو میں نے کہا ان کا مسلم نہ پکرا میں تو ایک عام آدمی ہوں میں تو ایک عام سا آدمی ہوں تم کیا کرتے ہو سمجھ گیا سے یہ فتو چاہیے کہ فتو ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو ترمیزی نے کہا لو سکا اکبر کے فضائل دو سو بارہ خفا سفید اس کے صفحے صفح کم خراب کر دیا ابھی دیکھنا پڑے گا ہمارے پر ایک ہے نا اس میں دو سو بارہ ایسے جلدستانی ہے لیکن یہ آپ کے جو مسئلے ہیں ادھر کام خراب رہ دیا ہے منا کے صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی نے دو سو بارہ سو فتح کا Чем скоро мы больше. Ой, да, maybe probably, I اچھا جی جو ہے دو سو چھ سو پچاسی سفر یہ سب فضیلت حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی <تصفح> میں <تصفح> صرف اس روایت کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہے درمیان میں بعد سے اگے باب علی و من والآخرین ماخرن والمرسلین لا کے محمد صاحبہ صاحب نے دیکھ لیے چھ دی دی دی سو پچاسی بالکل سفید در درمیان چ انس کے بعد ہری سی بھی ہے انس کے بعد سے ہے ہو گیا ہے اچھا السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ جی جی جی خیریت ہے جناب جی قربان دعائیں کو ضرورت ہے جی ہاں جی ابھی بخاری شریف پڑھا رہا ہوں اچھا یہ جو ابھی اتوار ہیں ابھی آ رہا ہے جو اچھا ٹھیک ہے بس حاضری دوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں اس روز کے بعد نہیں ہوتے ہیں بس میرے ایک بجے تک ہوتا ہے ان شاء اللہ آ جاؤں اللہ جی جی جی جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ آ جاؤں گا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان اللہ ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں بس ردا کے رہا ان ہوں گے ایسا یہ جو ہے انس کے حدیث تھے یا بھی بکر عمر حاضان سئییدا کو جنائے پھر اس کے بعد جو ہے انس کے حدیث کے بعد پھر دیکھو ان علی ان نبی صلی اللہ علیہ کالبو بکر عمر سعیدہ نوجوان کا لینا کا حلین بھی نہیں یا مراجوان بزرگ ہیں جنت کے وڈیروں میں سے بزرگ ہیں سمجھ گیا ہوں دو نوجوان ہیں یہ شیخین بھائی چالیس اوپر ہے نا یہ شیفین ہو گئے ہیں وہ شبان نوجوان ہو گئے یہ بزرگ ہو گئے وہاں تو سب عمری عیصا ہوں گے لیکن یہ اخترامن و اکرامن ہے ترمیزی بھی ہو گئی ہے مسلم بھی ہو گیا ہے کنزل عمار بھی ہو گئی ہے مصرب احمد بھی ہو گیا ہے اچھا اب تیسری بات لے گئی تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے قابل اعتراض یہاں تو نہیں ہے آگے دوسری حدیث آئے انشاء اللہ کہ دوسرے حدیث یہ ہے کہ حضرت کی عمر میں کرا کر کے ہاجارہ رسول اللہ سندر سے بخر میں آئے گا دوسری جنگ کیا ہاجارہ روز اللہ ہاں طرح شی ہاتھ ہاجارہ اب یہ ہاجرہ رجوع سے بھی آتا ہے ہاجرہ حاجت سے بھی آتا ہے ہاجر سے ہو تو ہاجرہ تر کو کہتے چھوڑ کو کہتے اگر آپ کی زمین سے ہجر سے ہو تو اس کو عام لوگوں کی نسبت سے بکواس بد زبانی آؤ کلامی با واہ با کنجو نا باوا کلام یا کلام یعنی ہم پرشنوں کو بوتے, بوتے کہتے ہیں نہیں نہیں بوتی ہوئی بے خود ہی ہوئی بیمار ہو جاتے ہیں بے خوش بیمار کرتا ہاں ہاں بس اگر حجر سے ہو تو اس کا معنی ہے اچھی بات نہیں کرنا مین آسان بات یہ کہ نبی علیہ السلام اس وقت اس کے ایک معنی بے ادبی سے بکواس کا معنی بھی آتا ہے اب بخاری میں آتا ہے جسم حاجر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حجرہ رسول اللہ ان ظالموں نے اس کو کہہ دیا حجرہ رسول اللہ تو گو کہ نبی پاک ابھی اس وقت کیا کہتے ہیں پورے پی مارنا پورے پیر مارنا مقصد باتیں کر رہا ہے بخاری کے لفظ میں ہاجرہ ہے شیعہ کہتے ہیں تو مانا ہو کیا ہوگا جدر کی باتیں کر رہا تو یہ شیعہ کہتے ہیں کہ نبی عمر نے کہا کہ ہو رسول اللہ وسلم نبی علاقے کو ریفر بات نہیں کرتا ہے الحضملہ یہ نبی کی گستاخی ہے ہم کہتے ہو جرا نہیں ہے حاضرہ سے ہے اور یہ حاضر سے استفاع میں رسول اللہ کیا نبی پار ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں عمر کی یہ بات اس لیے کہ استفعہ منہ کے الفاظ ہیں استعفی استعفیٰ منہ ہو حاضر رسول اللہ استعفی منہ کیا نبی علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ ذرا نبی علیہ السلام سے پوچھیے تو میرے دوست اگر کوئی بےخودیاں مارتے اسے ہمیں پوچھتا ہے بےخودیاں جو مارتے اسے پوچھتا ہے اسے پوچھتا. تو یا حجرہ نہیں ہے ہاجرہ ہے ہاجرہ رسول اللہ صحم حاجرہ کیا آپ صحیح چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کا یہ معنی ہے لیکن اگر فرزن ہوجرا ہو جائے حجرہ تو پھر پورے پر مارنے کو نہیں کہتے اسلام پر تکلیف غالب ہو گئی غالب ہو گئی یہ کا بکواس کا معنی نہیں ہوگا شدتی مرض کی طرف اشارہ ہوگا یشیو نے نے اپنی طرف سے بہت باتیں بنائی چلو جاگے یہ ابھی آسان ہے باب العلم والزی بلیر لباب باغ ہے نشر علم اور واض کرنا رات کے حصے میں درمیانی نشر علم اور واز کرنا رات کے حصے میں کیا رات کے کی حصے میں تم واض کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے اس بات کا مقصد ایمان بخاری کا کیا ہے یہ در حقیقت پہلے ایک بار گزرا ہے اس بات پہ ایک وہ آسا تھا امام بخاری اس وام کا دستیا کرتے ہیں سفر نمبر بیس باب و کیا عورتوں کے لیے کوئی دن عورتوں اور علم کے لیے کسی دن کا خاص کرنا جائز ہے تو اس کا جواب کیا تھا ہاں جائز ہے اب اس سے یہ واہ پڑتا تھا کہ بھئی اگر واضح ہو یا علم کی نشر ہو یہ دن بھی کیا جائے گا رات کے وقت واضح جائز نہیں ہے اس لیے کہ مان لکھے آج جو جارو یوم ہے نا کیا عورتوں کے لیے کسی دن کی تفصیل واز کے لیے جائز ہے تو جواب کیا تھا جائز ہے خود پہ یہ واپس دن میں جو واضح کیا, کیا جا سکتا ہے کیا رات کے کی وقت اگر واس کیا جائے تو جائز ہوگا کہ نہیں سما جی مخان کا باب العلم ولی بلین یہ باب بابل نشر علم اور واس کرنا رات کے حصے میں کہ رات کے حصے میں بھی واس جائز ہے اب سمجھ گئے ہو بس شیخ الحد رحم اللہ فرماتے ہیں اصل میں امام بخاری قرآن کی ایک آسی وضاحت ایک قرآن کی ایک ایسی وضاحت کرنا چاہتے ہیں قرآن و جال لباسن ہم نے تمہاری رات کو پردہ بنایا ہے تو گوئے کہ رات تو نیند کے لیے ہے جب رات نیند کے لیے ہے تو کیا رات کے کی وقت اگر کوئی علم کرتا ہے اگر واز و نصیحت کرتا ہے یہ جائز ہے کہ نہیں امام بخار نے فرمایا اعلی عزت و رات کے حصے میں واز کرنا یہ گناہ نہیں ہے اب سمجھ گئے ہونا یہ نہیں کہ ساری رات سونا ہے رات آرام کے لیے ہے تو اب یہ رات کے کچھ حصے میں واضح کی واضح دینا نصیحت کرنا یہ جالنا لیل، جالنا جان لیلہ لباسن کا مقابل نہیں ہے اب سمجھ گئے ہو یہ دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہاں پہ ایک جملہ یاد رکھنا ہے سنگیو وہ یہ ہے کہ ایک حدیث آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سمر بادل شاہ مشکات میں ترمیز میں آپ پڑھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں لیکن سمر بادل شاہ عشاء کے بعد سمر سے نبی پاک نے منع کیا ہے سمر تو جانتے ہو نا سین سے ہے سے نہیں ہے اگر حلوہ پکا میں میوہ دار تو گناہ نہیں ہے سین سمر سے سمر کے کہتے ہیں کہانیاں تو نماز کے بعد کہانیاں منع ہیں اب سوال پڑتا تھا کہ کیا اگر نماز کے بادشاہ کی نماز کے بعد کس تو من ہے کیا اگر تو کوئی تقریر کرتا ہے کوئی کر رہی بھی منع ہوگا تو فرمایا سمر منع ہے سین سے سمر منع ہے سمر العلم مانا نہیں ہے ایک علم ہوتا ہے ایک قصے ہوتے ہیں قصے مانا ہے علم مانا نہیں ہے کیوں غلامان اس لکھا ہے کسلے کے قص میں تلزز من جاتی شیطان ہوتا ہے تو ساری رات انسان کو شگیر بنا دیتا ہے صبح کی نماز لے جاتی ہے اور علم کے مسائل میں چونکہ شیطان کا کی میلیت نہیں ہوتی ہے تو یہ علم کی مہل اتنی لمبی نہیں کرتا کہ وہ سبب ہی فوتی صبح ہو جائے بڑی چنگی چنگی باتیں پیسلے ماں بخار آپ سمجھتے ہو سنگی ہوتے قدر نبی لطن نبی السلام رات کی کسی چین پر کیا ہوئے بےطار ہوئے بکار سبحان اللہ یہ بطور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان, اللہ. سبحان اللہ. سلم فرما دیجیے تعجل کتنے زیادہ اتارے گئے آج کے رات میں کتنے یجمان یہ ہے کہ آج بہت سے فرش آج فرشتے اتارے گئے مجھ پر جن مجھے اطلاع دی کس کے کی فتنوں کی رات فطروں میں کتنے ان پر فرشتوں نے مجھے آ کر بہت سے فتنوں کے بارے میں بہلا دیا اچھا وہ جنرل ہزائن اور کتنے زیادہ پہارا کیا مانا پھنسے کھولے گئے ہم پر مل خزائے خزائے دنیا سے. اب فیسن سے برات کو کسی نے لکھ دیا ہے وہ فیسن ہے جو کہ سعد کرام میں تھے جنگی جمل وہ جنگی سی تھی تو اللہ اللہ نبی علیہ السلام کو بتایا صاحب کہ آپ سعاد کرام میں لڑائیاں ہوں گی جگڑے ہوں گی حالات ایسے ہوں گے تو نبی علسلام کو بڑے فتنے آئیں گے پھر جبرین آیا اور نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کس, کس،, کس راہ اور کس راک کے محلات و خزانے فضا ہوں گے اور یہ کلو اللہ تمہیں دیں گے تو فرمائے خزائیں اب سمجھ گئے ہو اے ہوا بل حجر جاؤ اٹھاؤ سواہبل حجر ان گھروں میں بسنے والوں کو یہ مراد سے ازوا جوہارا ہے جاپ اٹھاؤ ازوال میں یہ ہے کہ ازواج مستع کی تفصیل کیوں ہے نظیر اسلام مسجد میں تھے تو مسجد کے قریب کے کرتے نبی علیہ السلام بھی کہتے تو جاؤ ازواج مستعارات کو اٹھاؤ اگر تم کہتے ہو کہ کو میری پارٹی لی نہیں تھی تو اجنبی انہیں کیسے اٹھانا کیا بھائی یہ سامان یہ تو پھر اسلام اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے تم اٹھ جاتا تو بھائی دروازے کیا کرو دستک دو انہیں آواز دو کہاں پر میں اٹھ کر نمازیں پڑھو کیوں فروخت کا دنیا آر فی الآس مشہور ہے ایک مانا فروخت کا سن کی دنیا بہت سی جامعوش اس دنیا میں آر فی الآ برہ نہ ہوگی آخرت میں اللہ تو ایک کس کا مان ظاہر کر رہے کرے رباکار کتنیا بہت سی جان وش ہوتے ہیں اس جان میں برہنہ ہوں گی آکرت میں بطور صدا جب آج کل کی عورتوں کا لباس ہے یہ لباس جو عورتوں کا ہے یہ بالکل برہنگی ہے برہنگی ہے اس لیے کہ لباس کے مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آزاد کی کوشش نہ ہو اب وہ بناتی ہے پتا لگتا ہے کہ اس کلو ہے کہ دو کلو ہے میں اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ بدن ان کا فٹ ہے دو है ہے تین है ہے چار है ہے پتہ لگتا ہے نا تو یہ برہن جی ہے برہنجی ہے تو روح دنیا بہت سی جام پوش اور اس دنیا کی یہ برہنا ہوگی آخر آج کے جو لباس ہے یہ کیا ہے یہ نندی ہے ننگا لباس ہے یہ لباس والے قیامت دن کی براہمے کیے جائیں گے بطور سوال ایک بات دوسری بات ٹھیک ہے دوسرا مانا رقبہ کاشیتن پھر دنیا بہت سی جام پوش عورتیں اس دنیا میں ہاریہ ان پھر یہ نندیاں ہوں گی آکرت میں بجے بد آمر کے تو مانا کیا ہے آج بہت سے لوگوں کے پر پردے پڑے ہیں لباس کے ان کے عیوب مستور ہیں کیا میں ان کے کپڑے ہٹائے جائیں گے یعنی یا ان کا پردہ قائد اٹائے جائے گا تو وہ کہ برہنہ ہو جائیں گے لوگوں کے سامنے جیسے پٹھان کہ جیسے بڑے پرپن کا اور اردو بھی لوگ کہتے ہیں میں تجھے ننگا کر دوں گا تو ننگا کرنے سے کیا ہوتے کپڑے اتارنے نہیں ہوتے کیا تمہارے جو نقائص اور وہ یو بھی میں کر دوں گا تیسری تو جی یہ ہے رقبہ کاش تنفی دنیا یا کاسیات کے ساتھ سے برات تنا عم ہے فن نیامت دنیا بہت سی متنع اس دنیا میں آج تم سے برہنوں کی آخرت میں یعنی محروم ان ہوں ہوگی کیا ہوگی بھائی معروف انل نیامت ہوگی آج اس دنیا میں بہت کھانے پینے والے اس جہان میں بالکل محروم انن نیام ہوگی آج اس جان کی عورتیں جو نعمتوں میں تنسوس کرتی ہیں نا قیامتین بالکل ننگی ہو جائیں گی ننگی ہونا مراد کیا ہے محروم ہرمان امنیا تروب بکاسیہ دن کی دنیا بہت سی مستور عورتیں نعمتوں میں کاشیاں کے ساتھ یہ دپنا ہے نا گاپنا ہے تو مانو بن بنیاف بہت سی نیمتوں والی عورتیں مسجد اڑانے والی عورتیں آر اتنے فی الحال محروم کا انجام ہوں گی آج آج کے کھائے پیے کر کے بو کے پیاس رہیں گے جب تک, تک ان کی آماد صحیح اور دوست نہ ہو چلو جی بات باتیں نیچے لگ گیا ہے روبا کاش کیا دن میں نیا مل رہا اللہ ہے نا بہت سی نعمت ہوں گی کی ریخ یہ بنگی ادا شکر سے کی شکر نہیں ادا کیا ہوگا پھر لاس سزا لگی جسمان نے لکھا ہے چلو. <سلام> کے وقت علمی دین کی باتیں کرنا ہی بھی جائے دی. نا. اور علم کا نشر کرنا وہ اس سے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رات کے وقت نیند عشا یعنی کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی دنیا بھی باتیں کی ہیں تو لہٰذا نماز کے بعد کی بات کرنا یمن کی بات کرنا گناہ نہیں ہے اب دیکھو آپ ص اللہ عمر فرماتے طار صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیر السلام نے ماجی نماز پڑھائی عال شاہ عشا کی آخری حیات اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سلم جب سلام تیرا پام کھڑے ہو گئے پکال فرما رہے تھے خبر دو مجھے تم لے لم تھی اس رات کی خبر دو مجھے آج سے سو سال تک مینا اس دنیا میں لا بچہ نہیں رہے گا ممن والا آج بات سمجھ گیو فائن سمت یعنی سو سال کے بعد لائق تعین والد آزاد زندہ نہیں رہے گا ان لوگوں میں سے جو آج دنیا کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں آج جو اصلی دنیا پر زندہ ہے سو سال کے بعد وہ زندہ نہیں رہے گا وہ مر جائیں گے علیہ السلام نے فرما آج جو زمین کے اوپر زندہ ہے سو سال کے بعد یہ نہیں ہوں گے اب سمجھتے ہو اس حدیث پر اب محض کلام کرتے ہیں جہاز کی حاضر زندہ ہیں کہ مر گئے سرخیات کہتے ہیں جہاز حاضر زندہ ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ شاید اس زمانے میں اس وقت حضرت حاضر دیا کے کسی کنارے میں وہ زمین ہو زمین کی سڑنا ہو لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ تقارم شیخ الہل نے یہ مسئلہ لکھا ہے جنور محسن کی حضرت علیہ السلام وفاقات البتہ مرشا کشمیر رحم اللہ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت حضرت علیہ السلام کے ساتھ اگر کسی کی ملاقات ہوئی ہے تو یہ ملاقات عالم مثال کی مثالی ملاقات حقیقی سوئی نہیں تھی جیسے اخبار کے لوگ سے ملاقات ہوتی ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں حضرت حضرت السلام وفات ہیں امام بخاری کی بھی رائے یہ ہے اور امام ابو یعلا جو امام بخاری کے کی, کی رائے یہ ہے اور شیخر احمد کی رائے بھی یہ ہے سخاری شیخ نے کٹر کیا تھا حضرات کو لا کر لیا انہوں نے لیکن دکھانے کے لیے یہ نہیں رکھنے کے آپ کو بتا دوں میں بخاری کی کچھ مشکلات کا حال ہے تحریر کی مشکلات کا حال ہے, جو کی مشکلات ہے اچھی کتاب ہے تو تفاری شیخ انہیں نے یہ بات ہے کہ محاسین کا اکثر مسئلہ یہ ہے سید کا صاحب وفاق اور قرآن سی رشید علی ماں اللہ علی بس نے خان اس وقت قرآن نظیم میں آتا ہے وہ لسن من مین وَلَا اور کسی رواج کے ساتھ یا کی ہو تو بہتر یہ فوج ہو لیکن مسئلہ سوری میں یہاں لڑائی نہیں کرتے آگے گا اب دیکھو اس بات امام میں رحم اللہ یہ بات آپ کو قائم بتانا چاہتے ہیں جب دیکھو بابا حرت ابن عباس فرما کی بطفی بےتخال تھی میمونا اپنی ماسی میمونا کے گھر میں میں رہا میمونہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبا کی بیوی ہے وقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لہتہ نبی ان کی گھر تھی کی نباری تھی صلی نبی صلی اللہ علیہ شاہ نبی حسن نماز کی اشادہ گھر آئے اربارکات نبی حسن عرشا کی نماز پڑھ کر گھر آئے تو چار اخاط نماز پڑھے یہ چار اکاط کیا ہے عرصہ کی دو نفر دو گیری سما پھر کیا ہو گئے سو گئے سو چکر سمہ تامہ پھر نیند کے بعد اٹھے جب نیند کے بعد اٹھ گئے نا تو سمہ کال نیند کی بات جب اٹھے تو فرمایا نام ہو لیا ماں امل کیا نکرا سو گیا ہے سمجھ نا چھوٹا بچا نا اپنا پاس کیا نکرا سو گیا ہے بچوں چی اتری رشتوں کی بات کر بچنگ نا بچنگا بچنگا سو گیا ہے آؤ کلے میں سنتوش بھی ہوا یا اس کے معنی کوئی بات فرمائی بس سما پھر کھڑے ہو گئے حکومت نے ساری میں نبی السلام کی بائیں نا بائیں طرف کھڑا ہو گیا فجالان نے مینی مجھے اپنے دائیں طرف کیا حص خمس سم پھر پانچ رکعتیں پڑی سما ص اللہ پھر دو رکعت پڑی اب دیکھو بھائی فوج و کرو یہ حساب یہاں بھی مشکل ہے نبی صاحب پانچ رکعت کیسے پڑی دیکھو طریقہ یہ ہے نبیر اسلام راج کو پوچھے نا تاجد کے لیے چار رکاط پڑی دو رکعت پڑی پھر دو رکعت پڑے پھر سو گئے سونے کے بعد پھر مجھے. پھر دو رقع پڑے دو رکعت کے بعد پھر آپ نے تین رفعت پڑی وطر. تین رکعت کے بعد پھر آپ نے جب صبح کی اذان ہو گئی تو دو رکعت سنے سے محک پڑ گئی اس کے بعد پھر آپ, نے, آپ نے کیا, کیا؟ یعنی استلقاء ان آپ پڑے تک کراٹے سنائے گئے اس کے بعد جب نماز کا ٹائم ہوا تو آپ یوں اٹھ کر چلے گئے اور نماز ادا کی اب سمجھ گئے متو سنو نا رات کو جب پوچھے پھر چار رکاش کی مت دو رکعت دو رکع پھر آپ سو گئے پھر رات کے آخری صرف پھر پھر دو رقاص پڑھ کر تین رکاس متر پڑھے تو پانچ ہو گئے پھر جب آزان صبح ہوگی تو آپ نے دو رکعت فجر کی سنتی ادا کی اس کے بعد پھر آپ سو جب یہاں تک کہ آپ کی رسید سنے گئے اس کے بعد آپ چلے گئے نماز فجر ادا کرنے کے لیے اب سمجھ گئے اب ترجمہ کرو کرسلنا اربارکات نبی نے چار رکاتے پڑی سمان سو گئے سم مقام پھر اٹھ کھڑے ہوئے اب جب اٹھے نا تو فرمائے انامل ہو نہیں جہاں کہیں سمقام پھر کڑے ہو گئے نبی پاک نماز پڑھتے رہے فکم سن یہ ساری میں دائیں اس طرف یا سار بائیں طرف کڑا ہو گیا فج آرمی نبی پاک نے مجھے اپنی دائیں طرف لایا اچھا فصل رکعات آپ نے پانچ رکاطیں پڑھی دو رکعات نفل تاجد کی اور تین رکعات بطر وطر کی نماز سم صلاحاتے نے پھر آپ نے دو رکعات سنت مواقع فجر کے ادا اور سمجھ گئے جب بجر کی دوڑ کر ادا کی تو سما میں پھر آپ لیٹ گئے حتا سمی تو خرا کے یہ جب میں نے نبی پاکے سنے سمجھے جب سنا تو تو کہ نبی پاک نے وضو نہیں کیا اس لیے کہ ندی کی نیند نہ وضو نہیں اب کیا ہے حجیز مختصر ہے لیکن میں نے آپ کو جس طرح سنا ہے جس طرح کرو اس لیے کہ سفر تیس پر یہ حدیث تفصیلی آ رہی ہے سفر ضرور تیسو ہے بابو قراۃ القرآن الحادت دیکھ لیا انفاط اخبر ذمہ بی صلی اللہ وسلم نام رسلم اپنی آنکھوں سے نیند کوالم اللہ کا فتح بنایا تو سمر کا تین سم ثم اوترا پھر وتر کیا وتر ہو گیا تو بارہ نمبر ہو گئے اور کہو نا کہ تم کہتے ہیں تمہارے پاس نہیں پڑے تاجد کے چار سے لے کر دو سے لے کر بارہ تک آپ سے آگے سابت ہو گئے اب دیکھو بھائی سمجھا جب میں نہیں استجا ہاں ہر تاجین مقام پسل رکھا خطیفر جو فصل سو مسئلہ ہر شاج غیر مغل جانے کے غیر مکلجی